وخير محمد وكل في النار. ہر قسم کی حمد و دو اللہ تبارک و تعالی کے لیے اور بے شمار دو سلام ہو امام الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ آج کا درس کتاب العلم سے ہے یہ شیخ ابن ابنسمین رحمہ اللہ کی تعلیف ہے اور اس میں انہوں نے علم کے بارے میں گفتگو کی ہے کہ علم کسے کہتے ہیں اور جس علم کی قرآن و حدیث میں فضیلت بیان ہوئی ہے وہ کون سا علم ہے اور علم حاصل کرنے کے کی آداب کیا ہیں فضائل کیا ہیں حکم کیا ہے کون سی کتابیں ہیں جن کا شرع علم کے حصول کے سلسلے میں بہت زیادہ مطالعہ کرنا چاہیے اس بارے میں یہ کتاب لکھی گئی ہے ظاہر ہے کہ اس کتاب پہ درس ایک دن میں دینا ممکن نہیں ہے یہ سلسلہ کئی دنوں تک چلے گا تو آج سے اس سلسلے کا آغاز کرتے ہیں کتاب کی مولف نے اپنی کتاب کو کئی ابواب میں تقسیم کیا ہے اور ہر باب میں کئی فصلیں ہیں تو جو پہلا باب ہے پہلا باب جو ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ علم کے بارے میں ہے علم کی پہچان کیا ہے علم کہتے کسی ہیں علم کی تعریف کیا ہے اور علم کے فضائل کیا ہے اور علم حاصل کرنے کا حکم کیا ہے تو کہتے ہیں کہ اس میں پھر تین فصلیں ہیں پہلی فصل میں یہ بیان کیا جائے گا کہ علم کی تعریف کیا ہے دوسری فصل میں علم کے فضائل اور تیسری فصل میں علم حاصل کرنے کا حکم تو پہلی فصل میں کہتے ہیں کہ لغوی لحاظ سے علم جو ہے یہ جہالت کی زد ہے کس کی زد ہے جہالت کی زد علم ہے اور علم کسے کہتے ہیں کسی چیز کی حقیقت کو ویسے ہی پا لینا جیسے وہ ہے یہ علم ہے کسی چیز کے بارے میں معلومات ویسے ہی لے لینا جیسے وہ چیز ہے اس کا نام علم ہے اگر آپ کے پاس معلومات کچھ اور ہیں چیز کچھ اور ہے تو پھر یہ علم نہیں ہے جس چیز کے بارے میں آپ معلومات لینا چاہتے ہیں اس کے بارے میں معلومات آپ ایسے ہی لے لیں جیسے وہ چیز ہے اس کو علم کہتے ہیں کہتے ہیں کہ لوگوں کی اصطلاح میں علم جو ہے یہ معرفت کا نام ہے کس کا نام ہے معرفت کا یعنی علم کا ہی ہے. اور یہ جہالت کی ضد ہے اور کچھ اہل علم یہ کہتے ہیں کہ, اِنَّ الْعِلْمَ أَوْضَهُ مِنْ اَنْ کہ علم اتنی عام سی چیز ہے کہ اس کی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے علم واضح چیز ہے اب اس کی آپ تعریف کرنے بیٹھ جائیں تو یہ درست نہیں ہے علم کہہ لے ہر کوئی جانتا ہے کہ علم کیا چیز ہے کتاب کے مولب کہتے ہیں اب علم کئی طرح کا ہوتا ہے دنیا کے بارے میں معلومات شریعت کے بارے میں معلومات کتاب کے مولب کہتے ہیں جس علم سے ہمیں غرض ہے جس علم سے ہمیں غرض ہے وہ شری علم ہے وہ کون سا علم ہے شریع علم ہے شری علم سے کیا مراد ہے علم ما انزل اللہ رسوله من کہ جو اللہ نے ہدایت نازل کی ہے جو اللہ نے واد دلائل نازل کیے ہیں ان کے بارے میں معلومات لینا یہ شری علم ہے اور اسی سے ہمیں غرض ہے کہتے ہیں فلے علم الدیفی حصنا کہ وہ علم جس کے بارے میں قرآن و حدیث میں بڑی تعریف آئی ہے کہ جو یہ علم حاصل کرے گا اسے یہ سوا ملے گا وہ فضیت ملے گی جس علم کے بارے میں فضائل آئے ہیں جس علم کے بارے میں تعریفیں بیان کی گئی ہیں وہ دنیا کا علم ہے کہ شریع علم ہے کتاب کے مولم کہتے ہیں وہ شریع علم ہے وہی کا علم ہے اس چیز کا علم ہے جس کو اللہ نے نازل کیا ہے کہتے ہیں قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف کی حدیث ہے مسلم میں بھی آئی ہے بِهِ میں فق خوف کہ اللہ تعالی جس کے ساتھ بلائی کا ارادہ کر لیں جس کے ساتھ اللہ بلائی کرنا چاہے اسے اللہ کیا دیتے ہیں دین کی سمجھ بوجھ دیتے ہیں یا اللہ اسے فیکٹریوں کا مالک بنا دیتے ہیں نشانی بتائی جا رہی ہے کہ کس آدمی کے اوپر خیر ہے اللہ کی کون اللہ کی طرف سے خیر پہ ہے فرمایا وہ جسے اللہ تعالی دین کا علم دے رہے ہیں دین میں سمجھ بوجھ دے رہے ہیں قرآن کا علم حاصل کر رہا ہے قرآن کی تلاوت سیکھ رہا ہے قرآن کا ترجمہ سیکھ رہا ہے قرآن کی تفسیر سیکھ رہا ہے نبی علی اسلام کی عادی سیکھ رہا ہے کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو اوپر سے نازل ہوئی ہے باقی جو علماء کے نے دین کے بارے میں کتابیں لکھی ہیں یہ ان کی سوچ ہے یہ ان کی سمجھ ہے جو انہوں نے دین سے حاصل کی ہے لیکن جو اوپر سے نازل ہوا ہے وہ خود قرآن ہے اور نبی علیہ السلات اسلام کی حدیث ہے کہتے ہیں ایسے ہی نبی علیہ السلات اسلام فرماتے ہیں ابو دو وغیرہ کی حدیث ہے ان المبیام ممن آخدہ آخدہ بےحدین واہ کہ انبیاء کلام علیہ مثلاط اسلام وراثت میں کیا چیز چھوڑ کر گئے ہیں جی کیا انہوں نے اپنی وراثت میں دن و دن چھوڑے تھے جائیدادیں چھوڑی تھیں نہیں انہوں نے اپنی وراثت میں علم چھوڑا ہے فمن أَخَدَهُ اخد البحدین وا پھر اور انہوں نے جو وراثت چھوڑی ہے علم کی شکل میں یہ ان کی اولاد کے لیے مخصوص ہے بولیے صاحب کوئی بھی لے سکتا ہے یہ ہم بھی آئے کی وراثت دین کا علم اور اس کا کوئی بھی وارث بن سکتا ہے اپنی محنت ہے محنت کے مطابق جتنا وارث بننا چاہتے ہیں بن جائیں کیوں جی وارس صاحب کا وارث بننے کے لیے ہم کتنی محنت کرتے ہیں عدالتوں میں پہنچ جاتے ہیں کہ یہ دکان میری بنتی ہے بھائی نے قبضہ کر لی ہے ایسا ہے کہ نہیں ہے والد صاحب کی وراثت لینے کے لیے جگڑے عدالتیں پنچایتیں سالسی کونسل اور انبیاء کلام علیہ مستاد اسلام کی وراثت سے اراض کیوں آپ تو ترغیب دے رہے ہیں اور یہاں سے بھی پتا چلا کہ قرآن عام آدمی کو سیکھنا چاہیے یا نہیں کیونکہ سنا ہے کچھ مولی صاحب عام لوگوں سے کہتے ہیں تم نہ قرآن سیکھنا تم سیکھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے ایسے ہی ہے یہ سوچ پائی جاتی ہے نا لیکن نبی علیہ علیم تو فرما رہے ہیں کہ ہم نے وراثت میں علم چھوڑا ہے جس نے لینا لے نہ لے اور جتنا کو لے سکتا ہے لے لے تو اس لیے میرے بھائی یہ دین کا علم ہے شری علم ہے اسے لینے کے لیے آگے بڑھیں آپ کی ہمت ہے کہ آپ اپنے نبی کے کتنے وارث بنتے ہیں نبی کی چھوڑی وراثت میں سے پچاس فیصد حصے کے وارث بنتے ہیں یا ستر فیصد حصے کے یا سو فیصد حصے کے یا آپ کی ہمت ہے آپ کی محنت ہے آپ کی کوشش ہے ہاں جی فی الحال آپ نبی علیہ السلام کی چھوڑی وراثت میں سے کتنے کے وارث بن چکے ہیں جی آئی صاحب بتائیے تو میرے بھائی آپ کی وراثت سے راج نہ کیجیے آگے بڑھیے آپ کو ترغیب دے رہے ہیں کہ آگے آئیے اس کے بعد کتاب کے مولم کہتے ہیں وَمِنَ أَنَّ الَّذِي اِنَّمَا هُوَ عِلْمُ اللَّهِ وَلَيْسَ یہ بات ہر ایک کو معلوم ہے کہ انبیاء ایک نام علیہ مسلط نے جس چیز کا لوگوں کو وارث بنایا ہے وہ اللہ کی شریعت کا علم ہے کوئی اور علم نہیں ہے امبیا والسلام صنعت امبیا کلام علیہ السلاۃ اسلام نے لوگوں کو سنتوں کا وارث نہیں بنایا لوہا لوہے سے تلوار کیسے بنائی جاتی ہے لوہے سے ٹینک کیسے بنائے جاتے ہیں لوہے سے زیور کیسے بنائے جاتے ہیں سونے سے زیور کیسے بنائے جاتے ہیں انگوٹھیاں کیسے بنائی جاتی ہیں برتن کیسے بنائے جاتے ہیں اس چیز کا انبیاء کلام نے لوگوں کو وارث نہیں بنایا سنتوں کا وارث نہیں بنایا اور نہ ہی دیگر علوم و انفلوم کا وارث بنایا ہے بل ان رسول بلکہ جب آپ مدینہ آئے وجد اب الخلا جب آپ مدینہ میں آئے لوگوں کو دیکھا کہ کھجوروں کی پیونکاری کرتے ہیں کھجوروں میں کیا کرتے ہیں کیا مطلب اس کا پیونکاری کا یعنی کہ ایک درخت ہے ان کو پہچان ہوتی ہے جو کھجوروں کے کسان ہیں کھجوروں کے مالک ہیں کھجوروں کا کام کرتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ درخت جو کھجوروں کا ہے یہ نر ہے اور یہ مادہ ہے یہ مذکر ہے یہ محنت ہے اب جب کھجوروں کا پھل شروع ہوتا ہے کھجوروں کے پھول جو ہیں وہ تیار ہونے شروع ہوتے ہیں تو وہ جو مادہ کھجور کا درخت ہے اس کے اوپر جو نر کھجور ہے اس کا گھابہ جو ہے اس میں سے کچھ لے کر ڈالتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کھجوروں کی فصل اچھی ہوتی ہے تو نبی علیہ السلام جب مدینہ میں آئے دیکھا وہ لوگ پیمنک کرتے ہیں تو آپ نے کہا جب آپ نے دیکھا کہ اتنا تھک رہے ہیں بےچارے تو آپ نے کچھ ایسے الفاظ کہے جن کا مطلب یہ تھا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تم تکلف کر رہے کام نہ کیا کرو وطالع تلقی چناچے صحابہ کلام نے یہ کام چھوڑ دیا کیا کام چھوڑ دیا آئی صاحب آجی صاحب سے پوچھو. ای صاحب کیا کام چھوڑ دیا کالی کا کام چھوڑ دیا کیا چھوڑ دیا پیون کا کام چھوڑ دیا پھر کیا ہوا ولا کن نخلا فصد کھجوروں کا جو پھل تھا وہ خراب ہو گیا کوئی خاص فصل نہیں ملی ثم قال نبی صلی اللہ علیہ یہ جو تمہارے دنیاوی معاملات ہیں یہ تم بہتر جانتے ہو تو اس سے کیا پتا چلا آپ دنیاوی علوم دینے کے لیے آئے ہیں کہ شریعت کا علم دینے کے لیے آئے ہیں بولیے حاجی صاحب شریعت کا علم دینے کے لیے آئے ہیں آج لوگ دین کا علم حاصل نہیں کرتے اور سینس کے اوپر میڈیکل کی تعلیم کے اوپر وہ ایتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ حدیثیں پڑھ رہے ہوتے ہیں جو علم کے بارے میں آئیں ہیں کتاب کے مولف آگے چل کر واضح کریں گے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ دیگر علوم نہ سیکھیں دیگر فرون نہ سیکھیں سیکھیں کوئی مسئلہ نہ نہیں لیکن قرآن کی ایتیں جو ہیں حدیث جو ہیں جن میں کہا گیا علم لے ان سے مراد کون سا علم ہے شریعت کا علم ہے جو اوپر سے نازل ہوا وہ علم ہے ولاو كان هذا هو العلم الذي عليه الصلاه لكان الرسول صلى الله عليه وسلم اعلم الناس اگر اس علم سے مراد جس کی قران و حدیث میں تالیفیں آئی ہیں دنیا کا علم ہوتا تو نبی علیہ السلام دنیا کے علم میں سب سے اگے ہوتے لان اکثر من يصل عليه بالعلم والعمل والنبي صلى عليه وسلم علم و عمل کے بارے میں سب سے زیادہ جن کی تعریف کی گئی ہے وہ ہمارے نبی علی علم کے بارے میں آپ کی تعریفیں بیان کی گئی ہیں تو پھر وہ کون سا علم ہے جو آپ کے پاس تھا شریعت کا مطلب کہتے ہیں شَرْعِ يَكُونُ فِيهِ وَيَكُونُ کہتے ہیں کہ شری علم وہ ہے جس کے بارے میں تعریفیں آئی ہیں اور جس کے حاصل کرنے والے کی قرآن و حدیث میں بڑی تعریف بیان ہوئی ہے مجھے اس بات سے انکار نہیں ہے کہ دیگر علوم و فنون کے بھی فائدے ہیں وہ کہتے ہیں میں یہ مانتا ہوں کہ جو دیگر علوم اور فلون ان کے بھی فائدے بولیا ہیں وہ لاکن <حدّین> لیکن دیگر علوم کے جو فائدے ہیں وہ دو طرح کے ہیں وہ دو دھاری تلوار ہیں آپ انہیں اچھے کام کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں بولیے برے کام کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں کہتے انعطل والا دین اللہ ونتفا بہار عباد اللہ فیقون کے خیرن و مسلح دیگر علوم و فنون اگر ان سے اللہ کی اطاعت میں مدد ملے اللہ کے دین کے بارے میں نصرت ملے اور ان سے اللہ کے بندے فائدہ اٹھائیں تو ٹھیک ہے ان میں بھی خیر ہے ان میں بھی فائدہ ہے ان میں بھی خیر ہے ان میں بھی کیا ہے فائدہ ہے مثال کے طور پہ ایک انسان جانتا ہے مسجد کیسے بنائی جاتی ہے تو فائدہ ہو گیا لیکن اگر وہی آدمی کل کو سینما تعمیر کرے تو اس لیے دیگر علوم جو ہیں ان کے فائدے دو طرح کے ہیں اچھا فائدہ بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی کے مولف کہتے ہیں دیگر علوم جو ہیں ان کا سیکھنا کبھی کبھی واجب بھی ہو جاتا ہے جو دیگر علوم ہیں ان کا سیکھنا کبھی کبھی کیا ہوتا ہے واجب ہوتا ہے جب دیگر علوم اس ایت میں شامل ہو جس ایت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فال میں ستا اور اپنے دشمنوں کے لیے کافلوں کے لیے تیار رہو قوت حاصل کرو گھوڑے باندھ کر رکھو اب تیر اندازی سیکھنا نشانہ بازی سیکھنا آپ گولی جب چلائیں تو دشمن تک پہنچے یہ طریقہ سیکھنا ٹینک چلانے کا طریقہ سیکھنا یہ جو علوم ہے اگر ان میں کوئی اور ماسٹر نہیں ہے اور آپ کو مہارت مل رہی ہے تو یہ واجب ہے کہ آپ یہ مہارت حاصل کریں تو دیگر علوم جو ہیں وہ کبھی کبھی کیا ہو جاتے ہیں واجب کبھی کبھی واجب ہو جاتے ہیں ان کا سیکھنا واجب ہو جاتا ہے وکد علمی اللہ تعالمۃ فرد کفایا بہت سے علمائی کے نے کہا ہے کہ یہ جو سنتے ہیں ان کا علم لینا بھی فرض کفایا ہے کیا ہے فضر کا مطلب کیا ہے کہ کچھ نہ کچھ لوگ ہونے چاہیے جو ان کا علم لیں اگر کچھ لوگوں نے یہ علم لے لیا ہے باقی نہیں لیتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اللَّتِ کیونکہ لوگوں کے لوگ جو ہیں وہ مجبور ہیں وہ محتاج ہے برتنوں کے ان کے محتاج ہیں برتنوں کے جن میں کھانا کھا سکیں کھانا پکا سکیں جن کے ساتھ پانی پی سکیں تو اس سے پتا چلا اب برتن بنانے کا علم سیکھنا ضروری ہے کچھ نہ کچھ لوگ ہونے چاہیے جن کو پتا ہو کہ برتن کیسے بنائے جاتے ہیں فیضا علم یو جد مئی بہاد المسان سالا تعلوم فرد کفایا اگر کوئی بھی نہ سیکھے پھر چند لوگ آگے بڑھے اور یہ سیکھیں فرد کفایہ ہے اگر کوئی بھی نہیں سیکھے گا تو کچھ علماء کے نام کہتے ہیں تو کہ یہ پھر غلط ہوگا وہادا محلو جزل بین علمی بہرحال اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ یہ دیگر علوم و فلول ہیں ان کا سیکھنا کچھ لوگوں کے لیے فرض ہے یا نہیں لیکن بہرحال اصل وہ علم جس کے بارے میں قرآن و حدیث میں آئی ہیں وہ کون سا علم ہے شری علم, شریع علم ہے. ہے کہتے ہیں ولا اک الحال ابد العقول ان العلم الذي هو محل الصلاه هو العلم الشرعي الذي يوافق كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم وہ علم جس کے بارے میں تعریفیں آئی ہیں وہ شریع علم ہے اور شریع علم کیا ہے اللہ کی کتاب کا علم اللہ کی کتاب کا معنی سیکھنا اللہ کی کتاب کا مفہوم جاننا اور نبی علیہ الصلوۃ کی احادیث سیکھنا وما بعد ذلك فإما يكون مصیر للخير وسیل شروین جو دیگر علوم و فنون ہے وہ کبھی ان سے آپ خیر حاصل کرتے ہیں کبھی شر حاصل کرتے ہیں اگر خیر حاصل کریں گے تو وہ فنون اچھے ہوں گے اگر ان کے ذریعے شر تک پہنچیں گے تو فنون کیا ہوں گے میرے بھائی ایک آدمی تلوار جو ہے بنانے کا طریقہ سیکھتا ہے نیت اس کی یہ ہے کہ یہ مسلمان فوجی لیں گے کافروں کی گردنیں اڑائیں گے جہاد کریں گے تو اچھا کام ہو گیا اگر ایک آدمی سیکھتا ہے اس لیے کہ تلواریں بنا ہیں ہم نے اور یہ جو ساتھ والے محلے والے ہیں یہ جو ساتھ والی برادری ہے وہ بھی مسلمان ہیں ان پہ جلانی ہیں تو اب کیسا ہوگا اب یہ علم جو آپ لے رہے ہیں یہ شر ہے تو دیگر علوم و فنون جس مقصد کے لیے سیکھیں گے اسی کے مطابق وہ علم ہوگا اگر خیر کے لیے سیکھیں گے تو علم خیر ہے شر کے لیے سیکھیں گے تو علم کیا ہے شر ہے لیکن دین کے علم میں خیر ہی خیر ہے دوسری فصل کتاب کے مولب کہتے ہیں فضائل علم علم کے فضائل کیا ہے کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے علم اور اہل علم کی بڑی طریفیں بیان کی ہیں وہی اللہ نے اپنے بندوں کو علم سیکھنے کی ترغیب دی ہے اور اگر کسی کے پاس علم ہے تو اللہ نے کہا اور حاصل کرو اور اسی طرح نبی علیہ السلام کی حدیث میں بھی علم کے بڑے فضائل والد ہوئے ہیں فلحل افزال میرے بھائی کبھی کبھی سوال کرتے ہیں جی آپ سو رہے ہیں کہ جاگ رہے ہیں سو جی سب سو رہے ہیں کہ جاگ رہے ہیں آپ جاگ رہے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں سب جاگ رہے ہیں مجھے اوپر سے نظر آ رہے ہیں کئی بھائی آرام سے نیم پوری کر رہے ہیں کیونکہ کافی لوگ مل کر بیٹھ جائیں سردی ختم ہو جاتی ہے تو میرے بھائی دیکھیں کئی بھائی یہ سوال کرتے ہیں کہ مدینہ میں افضل ترین عبادت کون سی ہے آئیے جان لیجیے کہ افضل ترین عبادت کون سی ہے فل افضل سالحا نیک امال میں سے افضل ترین نیک عمل علم ہے کیا ہے یعنی کہ فرائض کی بات نہیں ہو رہی سب سے پہلا نمبر کن کا ہے فرائض کا فرد نما فرض کات فرض روزے فرض حج یہ جو فرائد ہیں ان کے بعد جو نیکمال ہیں ان میں سے افضل ترین نیک عمل کیا ہے علم دیکھ لیجئے اور آج مسلمان ذکر تو بہت کریں گے سبحان اللہ بہت کہیں گے الحمدللہ بہت کہیں گے دین کا علم نہیں لیں گے جو آدمی اللہ کی عبادت کرتا ہے لیکن اس کے پاس دین کا علم نہیں ہے وہ اس سے خطرہ ہے کبھی بھی غلطی کر سکتا ہے کبھی بھی شیطان اسے رگلا سکتا ہے اور جس کے پاس دین کا علم ہوگا وہ روشنی بن جائے گا اس کی روشنی سے وہ خود بھی فائدہ اٹھائے گا اس کے بچے بھی اس کی بیگم بھی محلے دار بھی رشتے دار بھی پورا شہر ہر ایک کو مسئلہ بتائے گا ہر ایک کو گناہ سے روکے گا ہر ایک کو غلطی سے روکے گا تو اس لیے علم جو ہے یہ افضل ترین نیک عمل ہے اور آپ ماشاءاللہ بھی ابھی مسجد نبی میں بیٹھ کے کیا اس وقت لے رہے ہیں علم اور آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ نبی علی حساس نے فرمایا تھا ابن ماجہ کی حدیث ہے جو میری اس مسجد میں علم لینے کے لیے آیا یا علم دینے کے لیے آیا دینے ایسے ہے جیسے اللہ کی رام جہاد کر رہا ہو تو میرے بھائی یہ بہترین نیک عمل ہے جو اس کو کتاب کر رہے ہیں کتاب کے مولم کہتے ہیں وہ اجل عباداتی عبادات تطوعی کہتے ہیں کہ جو نفل عبادات ہے نفلی عبادات کون سی عبادات نفلی عبادات ان یہ عظیم ترین عبادت ہے اور افضل ترین عبادت ہے کیوں کہتے ہیں لأنه نو من لے فی سبیل اللہ یہ جہاد کی ایک قسم ہے کہتے ہیں کیسے فَإنَّ دین اللہ ان مقام ابھی امرائن احادما ولبرحان وسانی القطع وسنان کہتے ہیں اللہ کا دین جو ہے وہ کیسے قائم ہے دو چیزوں کی وجہ سے قائم ہے موجود ہے نظر آتا ہے اللہ کا دین دو چیزیں کون سی نمبر ایک علم اور دلائل نمبر دو لڑائی اور نیزے یعنی کہ اللہ کا دین جو موجود ہے اس کے پیچھے ایک تو علم ہے دلائل ہے قرآن کےتے ہیں دوسرے نمبر پہ کیا ہے تلوار ہے اگر تلوار نہ ہو تو پھر بھی اسلام نہیں پھیلتا اور اگر علم نہ ہو تو پھر بھی اسلام تلوار کے ذریعے آپ گردنیں تو اتار سکتے ہیں دل میں دین داخل نہیں کر سکتے لیکن دین کئی دفعہ دل میں داخل ہو رہا ہوتا ہے لیکن کئی بدماش رکاوٹ بن جاتے ہیں ان بدماشوں کی گزلیں جب تک نہیں اتاری جائیں گی دین نہیں پھیلے گا میں ایک ملک کا نام نہیں لینا چاہتا آپ کے دائیں بائیں وہ ملک ہے وہاں پہ دیکھ لیں بہت سے لوگ مسلمان ہونا چاہتے ہیں لیکن جو ہی وہ مسلمان ہوتے ہیں انہیں قتل کر دیا جاتا ہے ان کے والدین کو تنگ کیا جاتا ہے ان کی برادری کو تنگ کیا جاتا ہے اب اسلام کیسے پھیلے لوگ اسلام کی کہانیت کو سمتے ہیں لیکن دین کے قبول کرنے میں بدماش رکاوٹ بنے ہوئے ہیں تو دل میں دین داخل ہوتا ہے دلائل کے ذریعے علم کے ذریعے لیکن معاشرے میں نظر کیسے آتا ہے جب تلوار چلے گی تو دو چیزوں کے ذریعے جو ہے یہ دین پھیلتا ہے تو اس لیے علم جو ہے یہ جہاد کی ایک قسم ہے میرے بھائی دیکھیں اگر کوئی آدمی نفل پڑھتا ہے نفر پڑھنے کا فائدہ کسے ہوگا ساتھ والے کو بھی ہوگا اور جو آدمی حدیثیں سنتا ہے سیکھ رہا ہے اس کا فائدہ کس کو ہوگا بڑی دنیا کو ہوگا آج وہ حدیث آپ کو سنائے گا کل اسے سنائے گا پرسوں بیوی بی کو سنائے گا چوتھے دن کسی مجلس میں بیٹھا ہوگا وہاں سنائے گا تو اس کا فائدہ دنیا کو ہے کہتے ہیں فلا بدہ من یہ ان دونوں چیزوں کا وجود ضروری ہے ولا يمكن ان يقوم دین اللہ, ويظهر اللہ, جميعاً اللہ کا دین تب ہی قیم ہوگا جب یہ دونوں چیزیں موجود ہوں گی اللہ کا دین تب ہی غالب ہوگا جب یہ دونوں چیزیں موجود ہوں گی کون سی دونوں چیزیں علم اور مقدم پیدا ہوا کہ پہلا نمبر علم کا ہے یا لڑائی کا ہے تو کہا پہلا علم جو ہے وہ علم کا ہے ولی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا على قوم تبلغهم اللہ عز اسی لیے نبی علیہ السلام جب کسی قوم پہ حملہ کرنے لگتے تو پہلے یہ دیکھ لیتے کہ یہاں علم پہنچا کہ نہیں پہنچا دین کی دعوت پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی فی الموں کا سبق القال اس سے پتا چلا کہ علم جو ہے وہ لڑائی سے پہلے ہے علم پہلے ہے لڑائی سے پہلے ہے اللہ ہیں اَمَّلْ هُو قَانِ تُنْ آنَا سَاجِدًا وَقَائِمًا وَيَرْجُو رحمت اور ربی کہ وہ آدمی جو رات کی گھڑیوں میں اللہ کی عبادت کرنے والا ہے کبھی سجدے کے حالت میں ہے کبھی قیام کی حالت میں ہے آخرت سے ڈرتا ہے رب کی رب کی رحمت سے رب کی رحمت میں امیدیں لگائے ہوئے ہے یہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے جو اللہ کی عبادت سے اراض کیے ہوئے ہے بولئے حجی صاحب نہیں سمجھائی لگتا ہے دوبارہ بات کروں چلے دوبارہ بھی بات کر لیتے ہیں پھر سن لیجئے کیا وہ شخص بہتر ہے جو رات کی گھڑیوں میں اللہ کی عبادت کرتا ہے کبھی سجدے میں پڑا ہوا ہے کبھی قیام کی حالت میں ہے آخرت کا ڈر ہے کہ آخرت میں کیا میرا بنے گا لیکن رب کی رحمت تو امیدیں بھی ہیں یہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے جو عبادت سے ناج کرتا ہے عبادت کرتا ہی نہیں ہے عبادت کرنے والا آخرت کی فکر کرنے والا رب کی رحمت پہ امیدیں لگانے والا کیا ہے بہتر ہے رب کی رحمت پہ امیدیں ہمیں بھی بڑی ہیں لیکن ہماری امیدیں عبادت کے بغیر ہمیں رب کی رحمت پہ امید کیسے ہے جی بولیے کچھ کیجیے بغیر ویسے ہی خالی امیدیں اور یہ کس کی بات ہو رہی ہے جو رات عبادت کرتا ہے تاجت پڑتا ہے تلاوت کرتا ہے اور پھر رب کی رحمت پہ امید لگائے ہوئے امید اپنی عبادت پہ نہیں ہے رب کی رحمت پہ لیکن پہلے کر کے آ رہا ساتھ عبادت کرتا ہے تاکہ رب راضی ہو جائے تو رحمت کر دے کیونکہ میرے بھائیوں ہم جتنی بھی عبادت کر لیں یہ عبادت ہمیں جنت میں نہیں لے جا سکتی یہ عبادت سبب بنتی ہے کیا بنتی ہے عبادت کرتے ہیں تاکہ رب راضی ہو جائے رحمت کر دے عبادت اتنی نہیں ہے کہ جنت میں پہنچ سکے لیکن عبادت کرتے ہیں تاکہ رب رحمت کر دے بخاری شیو کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کوئی بھی آدمی اپنے امال کے عبت جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا کوئی بھی آدمی آپ کیا کہہ رہے کوئی بھی آدمی اپنے امال کے عوض جنت میں داخل ہے؟ نہیں ہو سکے گا جو بھی جائے گا رب کی رحمت سے جائے گا تو صحابہ کرام نے کہ اللہ کر سن آپ بھی یہ کہ صحابہ کرام کا خیال تھا آپ کے تو اتنے امال ہیں اتنی نیکیہ ہیں دیکھیے آپ تو کام اس اپنے امال کی عمل میں جائیں گے نا صابر کرام کی سوچ یہ تھی آپ نے فرمایا نہیں میں بھی اپنے امال کی قیمت کے طور پہ جنت میں نہیں جاؤں گا اِلَّا اَن يتغمّ اللہ تمدنی اللہ مر ہوں میں بھی جنت میں تب داخل ہو سکوں گا جب رب کی رحمت میرے اوپر ہوگی میرے بھائی دیکھیں ایک آدمی ایک مزدور کو لے کر آتا ہے مزدوری کے لیے اس سے موادہ طے ہوتا ہے پانچ سو فجر سے لے کے ملک تک کام کرنا ہے یہ کام کرنا ہے پانچ روپے ملے گا مزدور مزدوری سے فارغ ہوا اور اس مالک نے اس کو پانچ سو روپیہ دے دیا لیکن ساتھ ہی پانچ روپے اور دے دیا یہ جو اور پانچ روپے ہے کیا یہ اس کی مزدوری کا عمت ہے نہیں یہ اس کی مہربانی ہے لیکن اس نے دیکھا یہ کام بڑا اچھا کر رہا تھا تو وہ کام سبب بنا ہے وہ کام کیا بنا ہے ہماری جتنی بھی عبادت ہے یہ تو اللہ کی ایک نعمت کا عبادت نہیں بن سکی ایک آنکھ کو لے لیں آپ پوری زندگی عبادت کرتے رہے ہم تو اس کا بدلہ نہیں چکا سکے ایک ہاتھ کا بدلہ نہیں چکا سکے ایک پاؤں کا بدلہ نہیں چکا سکے دل کا جگر کا دماغ کا چہرے کا ہم تو پرانی نعمت کا بدلہ نہیں چکا سکے جنت کا ہم نے کیا کر رہے ہیں لیکن جنت جانے میں یہ امال کیا بنتے ہیں سبب بنتے ہیں کیا بنتے ہیں ہم عبادت کرتے ہیں رب رادی ہوگا رحمت ہوگی جنت میں چلے جائیں گے تو برحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ یہ آدمی جو ہے جو رات کو عبادت کرتا ہے سعیدے کی حالت میں ہے قیام کی حالت میں ہے آخت کی فکر ہے رب کی رحمت میں امیدیں لگائے ہوئے ہیں یہ بہتر ہے یا وہ جو اللہ کی عبادت سے اراض کیے ہوئے ہیں منہ موڑے ہوئے ہیں کون سا بہتر ہے یہ پہلا بہتر ہے کتا... کتاب کے مطلب کہتے ہیں یہ جو رات کو عبادت کرتا ہے اللہ کے ثواب کی امیدیں لگائے ہوئے ہیں آغت کی فکر کیا اس کا یہ عمل علم کی بنیاد پہ ہے کہ جہالت کی بنیاد پہ ہے علم کی بنیاد پہ ہے کہتے ہیں اسی لیے اللہ تعالی نے اس کے بعد فوراً کہا ہے ہل یس الدین یا لمول و لدین جو علم والے ہیں اور جو علم سے غافل ہے کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں نہیں علم والا جو ہے وہ رات کو اٹھ کے عبادت کرتا ہے قیام کرتا ہے آخرت کی اسے فکر ہے رب کی رحمت میں امیدیں لگائے ہوئے ہیں اور جو جاہل ہے وہ رات کو سویا پڑا ہے عشاء کی اماد پڑھے بغیر سوتا ہے اور فجر کی اماد بھی نہیں پڑتا تجد بھی نہیں پڑتا شیطان اس کی گدی پہ پیشاب کرتا ہے یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں تو علم والا اور جو علم سے کوڑا ہے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے کہتے ہیں لاسیہ علم ودیلا علم والا اور جو علم سے کوڑا ہے برابر نہیں ہو سکتے جیسا کہ لا یس الم جیسے زندہ اور مردہ برابر یہ دونوں برابر ہیں آپ لوگ تو کہتے ہیں مردہ جو ہے زندہ سے بھی آگے نکل جاتا ہے جب وہ مردہ ہوتا ہے آپ کہتے ہیں اب مشکل کشا ہو گیا ہے ہادت روا ہو گیا ہے وہ اسے آزم ہو گیا ہے کیوں جی اب بیٹے دینے لگے اندر جا کے جب زندہ تھا تو اس کا اپنا بیٹا بھی نہیں تھا جب کور میں گیا تو بیٹے دینے شروع ہو گیا ہے یہ مشرق کا عقیدہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور صحیح عقیدہ کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے قرآن میں بھی آیا ہے سننے والا اور جو بہرا ہے یہ برابر نہیں ہو سکتے والبصیر بسیر دیکھنے والا اور اندا برابر نہیں ہو سکتے العلم یہ تدیب بہ انسان علم روشنی ہے علم کیا ہے روشنی ہے یہ بالانسان انسان جس سے انسان ہدایت پاتا ہے وَيَخْرُجُ بِهِ مِنَ الظُّلُمَاتِ الماط نور علم کے ذریعے انسان طریقوں سے نکل کر نور کی طرف آتا ہے العلم عَلْ یرفا اللہ مَنْ مِنْ خلقی علم وہ چیز ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا ہے بلندی دیتا ہے مقام دیتا ہے شان دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مجادرا میں یرفادین کم و اللدین او تو علم دراجات اللہ ان کو بلند کرتا ہے جو تم میں سے ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ انہیں درجات دیتا ہے جو علم والے ہیں اللہ درجے کن کو دیتا ہے جو علم والے ہیں کیسے علم والے شری علم والے قرآن کے علم والے ولی ہدا اسی لیے کتاب کے مولب کہتے ہیں ناجید اللہ العلمی محل الصلاح محل الصلاح اسی لیے ہم دیتے ہیں کہ جو اہل علم ہیں جن کے پاس علم کی دولت ہے ان کی ہمیشہ تعریف کی جاتی ہے جب بھی ان کا تذکرہ ہوتا ہے لوگ ان کی تعریفیں کرتے ہیں رفع لهم یہ ان کی دنیا میں شان ہے جات بھی علم اور آخرت میں انہیں شان ملے گی اس کے مطابق جو انہوں نے علم کی دعوت دی علم تو لے لیا اب اگر علم دونوں تک پہنچایا لوگوں کو دین سکھایا دین کی دعوت دی اور عمل کیا اس کے مطابق روزے قیامتوں نے شان ملے گی درجات ملیں گے ان العابد حقا حقیقی طور پہ عبادت کرنے والا کون ہے سنیے ذرا حقیقی طور پہ عبادت کرنے والا کون ہے یعبد و الحق وہ ہے جو علم کی روشنی میں عبادت کرتا ہے اس کو پتا ہے کہ میں نماز میں رف دین کرتا ہوں تو کیوں کر رہا ہوں نہیں کرتا تو کیوں نہیں کرتا میں نماز شروع کرتے ہوئے ہاتھ اٹھاتا ہوں کندھے تک یا کالوں تک کیوں کندھے تک تو کیوں کالوں تک تو کیوں علم رکو میں نے اپنے ہاتھ کیسے رکھنے ہیں انگلیوں میں فاصلہ رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا سجدے میں بادو اٹھانے ہیں کہ زمین پہ رکھنے ہیں یا آج ایک مول صاحب نے کہہ دیا رکھنے ہیں دوسرے نے کہا نہیں رکھنے کبھی ان, کبھی ان کی مان لی کبھی ان کی مان لی یہ علم نہیں ہے علم وہ ہے وہ حدیث تک پہنچتا ہے کون سی حدیث ہے جی یہ حدیث ہے جی بخاری شریف کی جی ترجمہ کیا جی یہ ترجمہ ہے اب اس کو مولوی جو مردی کہتے رہے وہ حدیث پہ جتا ہوا ہے یہ ہے صحیح مانو اللہ کی عبادت کرنے والا اور یہ ہے نبی علیہ السلام کا طریقہ کیا کیا آپ کا طریقہ ہے کہ علم کی روشنی میں عبادت کرنا کیا آپ کا طریقہ ہے علم کی روشنی میں عبادت کرنا اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل قل کا مینا کیا ہے اے نبی اسلم آپ کہہ دیں ہاد ہی سبیلی یہ ہے میرا راستہ کیا جی میرا راستہ ادو اللہ علا بسی اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں دعوت دیتا ہوں اعلی بسیرتن علم کی روشنی میں الا و ملتبانی یہ میرا بھی طریقہ ہے میرے پیروکاروں کا بھی یہی طریقہ ہے کیوں جی تبلیغ کرنی ہے علم لے کر یا علم کے بغیر جی علم لے کر پہلے علم لیں پھر تبلیغ کریں ٹھیک ہے ادہ اللہ بسیرتن علابانی سبحان اللہ, اللہ سے پاک ہے وما علم میں, شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں کو ان پھل انسان کتاب کے مولو کہتے دھیان سے بڑی اہم گفتگو ہو رہی ہے آجی صاحب جو سوئے ہوئے ان کو اٹھا دیں پھل انسان الدیت قہر اللہ تلی اللہ کہتے ہیں وہ انسان جو طہارت حاصل کرتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ یہ شریعت کا راستہ ہے کہ حالت حاصل کرتا ہے کس کی وجہ سے شریعت کی وجہ سے کیا وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اس لیے کہاسل کرتا ہے کہ ابا جی یہ کرتے ہیں اما جی یہ کرتی ہیں کیوں جی ایک آدمی جمعہ کے دن غسل کرتا ہے اس لیے کہ شریعت نے کہا ہے اور ایک اس لیے کہ لوگ کرتے ہیں ایک احترام کے بعد حسن اس لیے کرتا ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے اور ایک اس لیے کرتا ہے کہ لوگ جب بھی یہ لڑکے ساتھی دوست ہیں جب بھی احتلام ہو جائے گا میں بھی کر رہا نے کیسے غسل کیا تھا تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے اما ابلغ لگوفی تحقیق عبادا عبادت حق ادا کرنے میں کون آگے ہے راج وہ یا توہر جو طہارت حاصل کرتا ہے علی اللہ اس لیے طہارت حاصل کرتا ہے کیونکہ اسے معلوم ہے ان اللہ نے تہارت کا حکم دیا ہے وہ اللہ تہارت النبی اور یہ کہ یہ نبی علیہ السلام کی تہارت ہے طہارت حاصل کرتا ہے امتسان اللہ, اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے وہ طب رسول اللہ اور نبی علیہ السلام کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے کیا یہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے جو اس لیے طہارت حاصل کرتا ہے کہ لوگوں کی عادت ہے ایک روٹین ہے کون جی کون سا بہتر ہے جو اس لیے تہارت حاصل کرتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے سن کا طریقہ ہے اور دوسرا جی لوگ کرتے ہیں میں بھی کرنا ہوں فل جواب بلا شک اندیا عبداللہ علیہ <بصیرتٍ> وسی ر کتاب کے مولو کہتے ہیں اس میں کوئی شک و شبانی کی پہلا آدمی جو ہے وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے علم کی روشنی میں فہال یہ سب ہادہ وداخ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں نہیں وہ ان کا آنا فی القل واحدہ حالانکہ دونوں کا عمل ایک جیسا ہی ہے اس نے بھی غسل کیا اس نے بھی غسل کیا اس نے پانی بہایا اس نے بھی بہایا لیکن ایک علم کی روشنی میں دوسرا علم کے بغیر دونوں میں بہت بڑا فرق ہے نہلم بصیر لیکن جو پہلا آدمی ہے وہ علم و بصیرت کی روشنی میں کر رہا ہے وہ اللہ سے امیدیں لگائے ہوئے ہیں آخرت کی فکر ہے اور وہ سمتا ہے کہ وہ یہ کام کرتے ہوئے نبی علیہ السلام کے نقشے قدم پہ چل رہا ہے آپ کی پیروی کر رہا ہے کتاب کے مولو کہتے ہیں میں یہاں پہ کچھ دیر کے لیے رکوں گا یہ کون کہہ رہے ہیں کتاب کے مولو کہہ رہے ہیں میں یہاں پہ کچھ دیر کے لیے رکوں گا اور میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کیا وضو کرتے ہوئے ہمیں اس بات کا اطراق ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے حکم کی تعمیل میں یہ کام کر رہے ہیں کیا ہمارے ذہنوں میں بات ہوتی ہے کہ ہم اس عت پہ عمل کر رہے ہیں جس ایت میں اللہ نے کہا ہے یادین وجوہ مرافک ایمان والو جب نماز کے لیے کھڑے ہونے لگو تو اپنا چہرہ دھو لیا کرو اپنے بازو کوڑیوں تک دو لیا کرو اپنے سر پہ مسا کر لیا کرو اپنے پاؤں ٹکرے تک دو لیا کرو کیا وضو کرتے ہوئے ساس ہوتا ہے کہ میں اللہ کے اس حکم کی تعمیل کر رہا ہوں کیا انسان وضو کرتے ہوئے اس عید کو ذہن میں رکھتا ہے اور یہ کہ وہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے وضو کرتا ہے کیا اسے یہ سمجھ ہوتی ہے کہ یہ اللہ کے رسول کا وضو ہے اور یہ کہ میں آپ کی پیروی میں وضو کر رہا ہوں جواب یہ ہے کہ جی ہاں ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے اگر ہمارے ذہن میں یہ بات ہے تو الحمدللہ حقیقت یہ ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے اسی لیے واجب یہ ہے عبادت کرتے ہوئے کہ ہم اللہ کے حکم کی تعمیل میں یہ کام کریں تاکہ اخلاص جو ہے وہ پورا ہو ہماری نیت میں اور تاکہ ہم اللہ کے اصول کی پیروی کرنے والے بنیں ہم جانتے ہیں کہ وضو کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے نیت وضو کی شرائط میں سے ایک شرط کیا ہے کیا ہے بھائی صاحب کیا مطلب ایک آدمی بار سے مہند مزدوری کر کے آیا گیارہ میں دن کے بارہ بجے داخل ہوا تو اس نے کہا گرمی ہے پسینہ آ رہا ہے میں منہ دھو لوں ہاتھ دھو لوں پاؤں دھو لوں تو اس نے چونکہ وضو کی ایک عادت بنی ہوئی ہے اس عادت کے مطابق کہ اس نے دویا, چیرہ اپنا بازو دھوئے پاؤں دھوئے لیکن وضو والے طریقے کے مطابق تھوڑی دیر بعد اذان ہو گئی کیا وضو ہو گیا اس کا بالکل نہیں ہوا کیونکہ اس کی نیت وضو کی نہیں تھی یہ بازی میں رکھنے والی ہے کہتے ہیں لا کن نیا کد یو راتی تعلامل کہتے ہیں نیت سے مراد کبھی یہ ہوتا ہے کہ عمل کرنے کی نیت اور یہ وہ چیز ہے جو فقہ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ نیت یہ وزو کر رہا ہوں کہ صفائی کر رہا ہوں یہ غسل کر رہا ہوں احتلام والا یا ویسے پسینہ دور کرنے کے لیے غسل کر رہا ہوں یہ وہ نیت ہے جس کا تذکرہ کہتے ہیں فکا کی کتابوں میں ملے گا کہتے ہیں ایک نیت اور بھی ہوتی ہے وہ کیا کہ یہ عمل میں کیوں کر رہا ہوں یہ عمل میں کیوں کر رہا ہوں کس کے لیے کر رہا ہوں تو ہمیں اس بڑے عظیم کام کے لیے خبردار رہنا چاہیے اور وہ یہ کہ جب ہم یہ عبادت کرنے لگیں تو ہمارے ذہن میں یہ بات ہو کہ ہم اللہ کے حکم کی تعمیل میں یہ کر رہے ہیں اور یہ کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کام کیا تھا ہم آپ کی پیروی میں کر رہے ہیں کیونکہ کسی عمل کے ٹھیک ہونے کی دو شرطیں ہیں آپ کا کوئی عمل تب ٹھیک ہوگا جب اس میں دو شرطیں پائی جائیں کتنی دی شرطیں پائی جائیں صاحب کون کون سی نمبر ایک نیت نمبر دو اللہ کے اصول کی اتباع یعنی کہ نیت صاف ہو اللہ کے لیے کر رہے ہیں نمبر دو طریقہ کیسا ہو نبی اسلام کا کئی لوگوں کی نیت صاف ہوتی ہے کل بھی کوئی بھائی تذکرہ کر رہے تھے نیت صاف ہوتی ہے لیکن عمل اللہ کے اصول کے مطابق نہیں ہوتا ہے. سواب نہیں ملے گا اور کئی لوگوں کا عمل ٹھیک ہوتا ہے مثلا نماز پڑھ رہا اللہ کے اصول کے طریقے کے مطابق بالکل لیکن نیت کیا ہے کیوں نہیں دی صاحب دیکھ رہے ہیں وہ کہیں گے بڑا عجیبازی ہے کیوں نہیں عمل ٹھیک ہے نیت خراب ہوگی کہیں نیت ٹھیک ہوتی ہے عمل اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق نہیں ہوتا تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد اللہ کی گواہی پکی ہو آپ کی طرف سے تو پھر اللہ کے لیے عبادت کریں خالص اور اللہ کے رسول کی پیروی کے مطابق کریں کتاب کے مطلب کہتے ہیں اب ہم اپنے اصل مقصد کی طرف واپس آتے ہیں اور وہ ہے علم کے فضائل یہ باقی گفتگو ان شاء جاری و ساری رہے گی اب میں آپ